طالباً یہ صورت فاتحہ سے لے کر تفسیر ہے صورت توبہ تک جو کہ تقریباً دس پاروں پر مشتمل ہے انشاء اللہ آج یہاں سے ہم تفسیر کا سبق سبق کا شروع کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں ربی عصر ولا تعصر و تم ہولنا بالخیر يا فتاح يا فتاح يا ربي يسر ولا تعسر واتمم هدانا بالخير يا ربي يسر ولا تعسر واتمم هدانا بالخير يا فتاح يا, يا عليم باقی جو تفسیر کے معنی ہے وغیرہ تفسیر کے اندر جو کلام ہے اس کا تعلق علوم قرآن سے ہے وہ شاید آپ پڑھ چکی ہو یا آپ لوگوں نے پڑھا ہو علوم قرآن کے حوالے سے تو یہاں سے ہم انشاءاللہ تفسیر آج ترجمہ شروع کرتے ہیں صورت فاتحہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب غبین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الظالمين یہ ہے صورت فاتحہ صورت فاتحہ کو فاتحہ اس لئے کہا جاتا ہے فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو یہ مادہ فتح سے ہے فتحہ یفتحو فتحہ یفتحو یہ بابی فتحہ یفتحو سے اس کا تعلق ہے فاتحہ اس میں فائل کسی رہا ہے واحد مونس کا اس صورت کو چونکہ سورت لفظ مونس ہے تو اس کے لیے فاتحہ بھی مونس آ اس صفت اس کا سورت فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے افتتاح کی جاتی ہے کی؟ اللہ کی کتاب کی تو سب سے پہلے جب پرانی قریب انسان پڑھتا ہے کھولتا ہے تو شروع کہاں سے کرتا ہے صورت فاتحہ سے تو اسی وجہ سے اس کو ہم فاتحہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا جو سٹارٹ ہے نماز کا جو افتتاح ہے وہ بھی ہم صورت فاتحہ سے پڑھتے اور کرتے ہیں ہر رکعت میں صورت فاتحہ پڑھنا احناف کی نیز کیا ہے یہ واجب ہے اور باقی جو حضرات ہے امام شافی و رحیم اللہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ اس کی بغیر نماز ہی نہیں ہوگی تو اس میں اختلاف ہے وہ فرضیت کا درجہ دیتے ہیں صورت کو نماز پڑھنے میں صورت فاتحہ کو جب نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ یہاں لا صلی اللہ تعلیم یقر کتاب میں لا لا نفی کمال کی ہے یعنی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کامل نماز نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے یہ واجب ہے بہرحال فاتحہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم چونکہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو افتتاح کہاں سے کرتے ہیں صورت فاتحہ سے کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کو صورت فاتحہ کہا جاتا ہے اور یہ صورت قرآن کریم کے شروع میں سارے مصاحب نے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے اور نماز میں بھی دراط کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اور دوسرا نام اس کا ہے ام الکتاب اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے ام الکتاب ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابوں کا کیا ہے ماں ہے ام الکتاب اس لیے ہے کہ پورے قرآن کریم کی جو خلاصہ ہے اس کا جو نچوڑ ہے اس سارا کا سارا اللہ رب العزت نے فاتحہ میں رکھا ہوا ہے تو گویا کے سورہ فاتحہ مکمل ایک کتاب ہے خلاصہ ہے اللہ کی کتاب کی اور ساتھ یہ ام الک کتاب بھی ہے یعنی ام کہتے ہیں ماں کو اور ماں اصل ہوتی ہے تو یہ کتابوں آسمانی کتابوں میں سے جو کتابیں ہیں سب کا اصل قسم ہے یہ سورف فاتحہ میں تو فرماتے ہیں اس کا ام الک کتاب کہنا حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما, نبی کریم صحیح وسلم کا فرمان ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رب العالمین پوری صورت یہ کیا ہے یہ ام کتاب ہے ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو ام کتاب بھی کہتے ہیں دوسرا نام اس کا یہ دوسرا نام ہے ام کتاب اور ام القرآن اس کا تیسرا نام ہے سب مثالی مسانی مثالی بھی اس کو کہتے ہیں سب کہتے ہیں ساتھ کو مثالی مسنا سے ہے مسنا کہتے ہیں کسی چیز کو دہرانا بار بار کہنا وجہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ سب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سات آئےتے ہیں سور فاتحہ مشتمل ہے کس پر سات آیتوں پر اور سات آیتیں جو اس کی ہے یہ بار بار دہرائی جاتی ہے جب انسان قرآن کریم ایک ختم کرتا ہے پھر پڑھنے کے لیے شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ کو پھر دہراتا ہے اس سے شروع کرتا ہے یا یہ بات ہے کہ نماز میں ہر نماز میں سورت فاتحہ کو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں ہر رکات میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں چاہے وہ رکاتے پر ہو یا خالی ہو کوئی بھی رکاط ہو چاہے فرض نماز کی ہو واجبات کی ہو نفل کی ہو نوافل کی ہو تو سب میں ہم صورت فاتحہ کو بار بار دہراتے ہیں اسی وجہ سے اس کو مثالی کہتے ہیں اگلا نام ہے اس کا قرآن عظیم اس کو اللہ رب الزت نے نام دیا قرآن عظیم کا قرآن عظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس کا نام ہے اس کے علاوہ اس کا نام ہے صورت فاتحہ کا ارقیہ اس کو صورت رقیہ بھی کہتے ہیں اور صورت شفا بھی کہتے ہیں صورت رقیہ اور صورت شفا وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے قرآن کریم سارا کا سارا شفا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے چاہے وہ امراض باطنیت سے ہو یا امراضی ظاہریت سے ہو امراضی ظاہری کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے اور امراضی باتیا کے لیے بھی قرآن کریم کیا ہے شفا ہے اور اس صورت کو صورت رقیہ بھی کہتے ہیں رقیہ کہتے ہیں رقیہ دم کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں دم کرنا کسی کو پھونک مارنا پڑھ کر پھونک مارنا اور اس کو دم کرنا تو اس کو ہم رقیہ کہتے ہیں جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو سامنے کاٹا یا دسا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو ایک صحابی نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پہ پونک ماری تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو صحت یاب کیا اور اس کو اللہ نے ٹیپ کیا سورت فاتحی کی برکت سے تو صحابۂ کرام نے پھر یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی اس کا نام پھر کیا رکھا ہے صورت رقیہ رکھا تو اس وجہ سے اس کو ہم صورت رقیہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے یہ کئی نام ہے صورت رقیہ ہے صورت شفا ہے اور اسی طرح ام القرآن ہے اور سورت الفاتحہ ہے سبع من ون قرآن العظیم سبع آ بھی کہتے ہیں اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے تو اس صورت کے یعنی یہ سارے کے سارے نام ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صورت پورے قرآن کریم کے کیا ہے یہ خلاصہ ہے اللہ رب العزت نے اس میں خلاصہ رکھا ہے کسی وجہ سے اس میں اللہ رب العزت نے اس کو کافی ناموں سے کیا ہے نوازہ ہے تو سورہ فاتحہ کہ ہم ابھی ترجمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمين الحمد للہ رب العالمين الحمد تمام تعریفیں الحمد للہ الحمد یہاں جنسی بھی ہو سکتے ہیں آہدی ذہنی بھی آہدی خارجی بھی استقاقی بھی تو مطلب یہ کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں یہ ساری کے ساری اللہ کے لی ہے یعنی جتنی بھی تعریف کی جائے اس کا لائق کون ہے اللہ کی ذات ہے کون سے اللہ کی ذات ل اللہ اللہ کی لیے رب العالمین جو کہ وہ پالنے والے ہیں کس کے مخلوق کے عالمین عالم، عالم علامتن سے بنا ہے علامہ علامہ کہتے ہیں نشانی کو یعنی عالم جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا نشانی ہے ایک دلیل ہے کس کی اللہ کی ذات پر اس سے ہی پتہ چلتا کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اس کا ایک بنانے والا ہے اس کا ایک پالنے والا ہے اس کو چلانے والا ہے تو لہذا اس عالم یہ علامت سے نکلا ہوا ہے اور علامتن کہتے ہیں کسی نشانی کو کسی کس کو یعنی علامت کو تو یہ عالم علامت ہے اللہ رب العزت کی کس پر یعنی ذات پر کہ اللہ کی ذات کیا ہے یہ موجود ہے رب دل عالمین جو کہ رب ہے پالنے والا ہے کا عالمین کا یعنی سارے کے سارے عالمین اتنے بھی عالم ہے سب کا کیا ہے عالمین جمع کا سگا ہے پالنے والا اس کا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور الرحیم اور الرحیم ایک لفظ رحمان ہے ایک لفظ رحیم ہے, ہے یہ صفاتی نام ہے اللہ رب العزت کے ٹھیک ہے صفاتی نام ہے رحمان کا مطلب ہے کہ رحمان ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس میں رحمت کی عموم ہے اللہ کی ذات رحمان ہے دنیا میں سب پر چاہے وہ کافر ہے ماننے والے ہیں نہ ماننے والے ہیں مسلمان ہے کافر ہے سب پر اللہ کا رحم اللہ کی ذات رحمان ہے اس کا رحم ان پر ہے کیونکہ اللہ رب العزت رزق سب کو دیتا ہے جو مانے اللہ کو جو نہ مانے سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور جو صرف ہے یہ خاص ہے روز قیامت میں کس کے لیے مومنین کے لیے اللہ کی ذات رحیم ہے رحم کرنے والی ہے صرف اور صرف مومنین پر پھر وہاں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے کافروں کو حصہ صرف دنیا میں دے رکھا ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے اللہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے بہت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ذات ہے اور اسی طرح اللہ رب الزت فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین اللہ کی ذات حقیقی مالک ہے مالک ہے یوم الدین کی یعنی یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے قیامت کے کا دن کا مالک ہے اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کے روز قیامت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے الملک یوم عید اللہ اس دن صرف اور صرف اختیار بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہوگی کسی اور کو وہاں بولنے کا بھی حق نہیں ہے ہاں جی کوئی اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکے گا وہی آدمی بول سکے گا جس کو اللہ اجازت دے دے بولنے کا جس کو اجازت بولنے کا نہیں ملتی تو وہ اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکتے تو ملک جو ہے بادشاہی اس دن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے لفظ مالک جو ہے ایک لفظ قرات ہے ملیکی یوم الدین ایک ہے مالک یوم الدین اگر مالک پڑھا جائے تو اس میں سمجھ لے کہ ایک لفظ ایک حرف زیادہ ہو جاتا ہے اس میں ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے اور جب قرآن پڑھتے وقت ایک حرف کا اضافہ ہو جائے سمجھ لے کہ اس میں ایک نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک حرف میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں جیسے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہے اور میں نہیں کہتا کہ الف میم حرفن الف میم ایک حرف ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرفن و لام حرفن و میم حرفن الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے گویا کہ یہ تین حروف بن گئے جب تین بن گئے تو تین حروفوں کی جو کیا ہے وہ تیس بن رہی ہے تو ملک کی جگہ پہ اگر مالک پڑھا جائے تو میم لام کاف تین ہے اگر مالک پڑھا جائے تو سمجھ لے کہ یہ چار بن جاتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت تیس کی جگہ پہ پھر چالیس کیا انسان کو دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے مالک کی بھی قرات ہے اور ملک کی بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ مالک یادین پڑھا جائے فرماتے ہیں اس میں مالک مالک یہ بیمانا کیا ہے یہ بیمانا اختیار والا مالک اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اختیار ہو تو روز قیامت کا جو اختیار ہے حساب کتاب کا یہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں اور فیصلہ اللہ نے خود کرنا ہے ہر بندے کا کیس وہاں پیش ہوگا تو اس کے مطابق اللہ تعالی اس کے نام اعمال کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے بخش دے گا اور جنت میں بھجوا دے گا یہ بھی اللہ کی ذات کی کیا ہے ایک شام ہے وہی ذاتی کر سکتی ہے اس دن اور کسی کو کیا نہیں اختیار نہیں ہے مالک ہے روز جزا کا روز قیامت کا جس دن بدلہ ملنا ہے جس دن اعمال کا اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے نیک اعمال کا اچھائی سے اور برے اعمال کا برائی سے اللہ رب العزت نے یہ ساری تعریفیں بیان کی اس یہاں تک اللہ رب العزت کی تعریف بیان ہو گئی اللہ کی وحدانیت بیان ہو گئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایک دعا سکھلاتے ہیں کہ اے انسان ٹھیک ہے نا جب بھی میری تعریف کرو اس کے بعد دعا مانگا کرو اپنے لیے ہی باقی مسلمانوں کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں لکھی امید پھر کہتے عیا کنا بد و ایا یہ مسلمان کی دعا ہے جو بھی مسلمان ہے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں و ایاکا اور صرف तुझसे ही نستعین مدد چاہتے ہیں یہاں یہ ہوا ہے کہ مفعول بیہی کو فعل پر فائل پر کیا ہوا ہے مقدم کیا گیا تخص تخصیص پیدا کرنے کے لیے کلام میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے اصل یہاں عبارت ہے نہ ابودو کا ونستعین کا نہ ابودو کا جملہ ہے نہ ابودو یعنی نہنو کا بھی ہے. اس میں ہے. کاف مفول بھی ہے ونستعین نہنو اس میں زمین مستر ہے کاف زمین مفول بھی ہے ونستعین کا نہ ابودوں کا ونستعین کا اصل جملہ یو بنتا ہے لیکن یہاں عیا کا نا ابودو ایعا کا ایعا کا اس کو مقدم کر دیا کس پر نابودوں پر اور نسائد پر تاکہ کلام کے اندر کیا پیدا ہو سکے تخصیص جب بھی مفول کو مقدم کیا جاتا ہے کس پر فیل پر تو کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے میں آپ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے صرف اور صرف تیری ذات ہے جو کہ عبادت کی کیا ہے لائق ہے اور اسی طرح وعیہ کنستعین اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں یعنی آپ کی ذات کے ماں سے ہم اور کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف تم سے ہم مدد مانگتے ہیں اور تم ہی ہمارے مدد کرنے کا کیا ہے مرجہ ہے تو اللہ رب العزت نے کیا فرق سکھلائی یہاں دعا سکھلائی تو یہاں تخصیص پیدا کرنے کے لیے مفعول کو فیل پر مقدم کیا گیا ورنہ عربی جملے میں جب جملہ فیلیہ بنا دیا جاتا ہے تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل کو لایا جاتا ہے فعل کے بعد پھر فائل کو لایا جاتا ہے فائل کے بعد پھر اگر فعل متعدی ہو مفعول کی ضرورت پڑے تو اس وقت پھر تڑ فارم پہ تیسرے نمبر پہ ہم مفول بھی کو لاتے ہیں سب سے جو پہلا فارم ہے وہ فیل کا ہے پھر فائل کا ہے پھر مفول بحی کا ہے لیکن یہاں جو تڑ فارم والی چیز اس کو ہم فرسٹ فارم پہ لے گئے تو اس میں کلام کے اندر کیا پیدا ہوگی تخصیص پیدا ہوگی کا نبودیا کا نسائل یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا معاملہ انسان نے بتا دیا کہ اللہ عبادت صرف اور صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں تو لہذا اللہ کی ذات ہر لحاظ سے یکتا ہے ذات کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہی کی جائے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اہدین سرات المستقب ابھی سوال کرنے کا کیا ہے طریقہ ہے پہلے انسان کو بتا دیے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کرے اللہ کی تعریف کرے اس کے بعد ابھی طریقہ سکھلا رہے ہیں کس کی دعا کی یہ مانگنا چاہیے کہ اہدینت الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ اور سچی راہ دکھا جو سیدھی راہ ہے سچی راہ ہے اے اللہ اس راہ کو ہمیں کیا کرے ہمیں دکھا دے اور اس راہ پہ ہمیں چلا دے احدی امر کا ہے امر کا ہے اصل میں تحدی کا تحدی سے علامت مظاہرے کو ختم کر کے ہم زلائے گئے شروع میں تو احد اور یہاں یا جو ہے وہ کیونکہ یہ ہدایہ سے ہے ناقصیائی ہے تو یا کو بطور جزم یہاں سے گرا دیا گیا دال کے بعد اور احدی کے اندر جو فائل ہے وہ انتہا ہے جو اللہ کو راجی ہے وہ اس میں اور نون الف نا یہ جمع متقلم کا ضمیر یہاں یہ مفول بھی ہی بن رہا ہے اللہ سے انسان مانگتا ہے اللہ کا بندہ ہم اللہ سے مانگتے کہ احدی ہمیں ہدایت دے دے ایرات سراط کا مطلب ہے سیدھی راستہ راگ راستے کو کہتے ہیں البستقیم وہ راستہ جو کہ سچا ہو اور سیدھا ہو اے اللہ ہم آپ سے سیدھے اور سچے راستے کی کیا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہمیں اس سیدھے اور سچے راستے پہ چلا تو اس راستے کو ہمیں نصیب فرما کسی راستے پہ ہمیں چلاتے رہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ انسان کو ہم نے کیا کیا یعنی ہدایت دیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دئیئی نہ ہم نے اس انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں اور دونوں راستے اس کو سکھائے ہیں ایک راستہ بلائی کا ہے اور ایک راستہ کس کا ہے برائی کا ہے تو ابھی اس کی مرضی ہے کہ یہ کس راستے پہ چلتا ہے اچھے راستے پہ چلتا ہے یا برے راستے پہ چلتا ہے اگر اچھے راستے پہ چلتا ہے یہ بھی اس کی اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا اس کو اختیار دی ہے اور اللہ نے انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ اپنے دلائل سے بھی سمجھایا ہے اور بار بار انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کے سارے سلسلے چلائے آسمانی کتابیں اتاری ہیں انبیاء کو بیجا ہے اور امبیا کے بعد جو علما حضرات ہے یہ و رسہ کا یہ سکھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں سیدھے راستے کا اور برے راستہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کیا کہ شیطان کا راستہ ہے اس سے بچنا ہے اس پہ نہیں چلنا اس کے علاوہ وہادئی نہ ہن جدید تو ہدایت جو ہے یہاں اہدینہ جو ہدایت کا ہم سوال کرتے ہیں اس سے مراد ہدایت سے مراد کیا ہے ایسال ال مطلوب ہے ہدایت دو قسم پر ہے ایک ہدایت ہوتی, ہوتی ہے کیا اراۃ الطریق راستہ دکھانا باقی چلنا اپنے ہیں اور ایک ہے ایسالوب مطلوب مقصود تک پہنچانا ایسال کہتے ہیں پہنچانے کو تو ہدایت دو قسم کا ہے جو اللہ ہدایت کرتے ہیں کسی کو یہ اسال ال مطلوب مراد ہوتا ہے یعنی اللہ رب العزت انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ صحیح جگہ تک پہنچا دیتے ہیں اس کے دل میں اللہ بات ڈال دیتے ہیں اور سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسوالی مطلوب اسوال مطلوب دوسری ہدایت ہے وہ کیا ہے عراۃۃ و طریق ہے یعنی انسان کو کسی نے راستہ دکھایا سکھایا اور اس کو سمجھایا کہ اس راستے سے چلتے چلتے آپ نے پہنچنا ہے وہاں ٹھیک ہے نا یہ ہے ایراۃ الطریق جتنے بھی انبیاء بی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے اور ان کا ہدایت ایراۃ الطریق ہوا کرتا تھا وہ اراۃ الطریق کیا کرتے تھے انسانوں کو راستہ سکھلاتے تھے اس راستے پہ چلنا ہے اور اس راستے پہ نہیں چلنا باقی اختیار انسان کے پاس تھا کہ انسان نے کس راستے پہ چلنا ہے کیا سیدھے راستے پہ جانا ہے یا نہیں جانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور ایک ہوتا ہے عیسال الامطلوب مطلوب تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے وہ اس کے ایمان نصیب ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور جس کو اللہ نہیں چاہتا تو وہ اللہ کی مرضی ہے وہ مرتد رہتا ہے کافر رہتا ہے وہ اسلام کی طرف راضی نہیں ہوتا نہ اسلام لاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ہاں جی مرنے سے پہلے جب موت قریب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کوشش کی کہ آپ کلمہ پڑھ لے ہاں جی میرے کان میں پڑھ لے چپ کے پڑھ لے لیکن وہ نہیں پڑھا اس نے کہا کہ مکے کے جتنی بھی لڑکیاں ہیں لوگ ہیں یہ میرے مذاق اڑائیں گے یہ کہ کہیں گے کہ ابو طالب ڈر کے کلمہ پڑھ لیا اس نے اور مسلمان ہو گیا تو لہٰذا یہ آخر عمر میں ڈر گیا تو اس وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ زد میں آ گیا لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے اس کے حق میں ہدایت نہیں تھی تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوشش کی وہ تو اراد و تعریف کرتا تھا لیکن اصال علمطلوب کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے جب اللہ نے نہیں چاہا تو مسلمان نہیں ہو سکا جب فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے ہاں جی؟ کہ کاش کلیمہ پڑھ لیتا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کچھ آیات اتاری اور فرمایا کہ ان کا تہدی من احباب بے شک جس کو تم محبوب سمجھتے ہو یا محبوب مانتے ہو تمہاری اس نے بہت مدد کی یہ تمہارے محبوب میں سے یعنی محبوبین میں سے تھے اور تمہاری اس نے بڑی مدد کی واقعی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی کئی مواقع میں یہ مشقین کے خلاف ہوتے تھے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑواتے تھے تو اس کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے بلاک اللہ یہ حدیم شاہ لیکن اللہ ہدایت کرتے ہیں جس کو اللہ چاہے اس سے مراد ہدایت دوسری ہدایت ہے کہ اصال الی المطلوب تم نہیں کر سکتے یہ میرا کام ہے اسال الامطلوب ترا کام ہے اراعت الطریک تم نے اپنا کام کر لیا اراۃ الطریق اس کو آپ نے راستہ سکھایا اس راستے پہ وہ نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ اسال علم مطلوب میری طرف سے بھی نہیں ہوا تھا اس لحاظ سے اسال علم مطلوب کرنا یہ اللہ کا کام ہے اراۃ الطریق یہ کام انبیاء کا تھا انبیاء کے بعد جو علماء حضرات ہے وہ پیر و ہے کس کے انبیاء کے بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے اراۃ الطریق اراۃ یہ ٹھیک ہے یہ قربائی نے لکھا ہے ارا تو طریق ایسا لکھا جاتا ہے اور جو ایسال ال المطلوب ہے اس کا سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے میں لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں ایسال مطلوب یہ عصال مطلوب ایسا لکھا جاتا ہے وسل سے ہے یعنی پہنچنا مطلوب تک پہنچنا تو یہ ہے ایسال ال المطلوب ٹھیک ہے جی یہاں تک اس کو رکھتے ہیں المستقیم مستقیم سے مراد سیدھا راستہ ہے جو راستہ بالکل سچا ہو سیدھا ہو تو اس کی طرف کیا کرنا یہ ہدایت کرنا اس ہدایت کو ہم مانگتے ہیں کس سے اللہ کی ذات سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلاؤ اور سیدھی راہ کو ہمیں دکھا دو اور اوہ ہمیں نصیب فرما تاکہ ہم غلط راستے پہ نہ چلے باقی دو گروہوں کا ذکر آگے آ رہا ہے ایک یہود ہے ایک جس کو غیر المقدوب کہتے ہیں اور یہ کیا ہے وردعالین والے ہیں تو ان کا ذکر ان ہم کل پڑیں گے اس پہ اختتام ہوگا الحمد للہ ذاکم اللہ میں فری کر دیتا ہوں اس کے بعد جس کا سبق ہو تو ان سے آپ پڑھیں انشاء اللہ ذاکم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ